حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، ماں کی سختی حضرت زبیر رضی اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی تھے اور ان دس صحابہ میں سے تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنتی گنایا ایسے بڑے صحابی کی والدہ صاحبہ نے ان کو کیسے پالا یہ بڑی مزے دار اور دلچسپ بات ہے پڑھیے اور سبق حاصل کیجئے کہ اگر ہماری امی جان یا کوئی دوسرا بزرگ ہماری اصلاح کرنے میں کچھ سختی کرے تو برا نہ ماننا چاہیے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ چھوٹے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا تھا ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پالا وہ ان سے بڑے کٹھن کٹھن کام لیتی لوگ ایک بچے کو مشکل کام کرتے دیکھتے تو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ارے کیا بچے کو مار ڈالو گی وہ جواب دیتی میں اسے مند اور اور بہادر بنا رہی ہوں ہوا بھی ایسا ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہوئے تو بڑے بہادر نکلے ابھی سولہ سترہ برس ہی کے تھے کہ ایک اکھاڑے میں بہت بڑے پہلوان سے کشتی ہو گئی لوگوں نے منع کیا کہ اس پہلوان سے نہ لڑیں لیکن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ذرا نہ ڈرے اکھاڑے میں اترے اور ایسا ہاتھ مارا کہ پہلوان دھڑام سے گرا اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا لوگ پہلوان کو لاد کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس لائے حال کہا تو بولی سچ کہو تم نے میرے بیٹے کو کیسا پایا بہادر یا ڈرپو ایک بار کافروں سے اور مسلمانوں سے لڑائی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی میں شریک تھے اتنے میں ایک پہلوان ایک ٹیلے پر چڑھا اور پکارا کون مسلمان مجھ سے لڑ سکتا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش آ گیا جا کر اس سے لپٹ گئے کشتی ہونے لگی دونوں گر پڑے اور لڑکتے ہوئے نیچے چلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا بھی لڑائی میں شریک تھی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی دیکھ رہی تھی گھبرا کر بولی یا رسول اللہ میرا بچہ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں زبیر اس پہلوان کو مارے گا بھلا پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کبھی غلط ہوئی ہے ایسا ہی ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان دونوں میں جو زمین پر گرے گا وہ مارا جائے گا وہ پہلوان نیچے گرا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اوپر پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہلوان کو قتل کر دیا مسلمان بہت خوش ہوئے یہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ عورت ہوتے ہوئے بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ کر بیٹھتی تھی اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیتی تھیں ایک لڑائی میں خندق کی جنگ میں ایک پہلوان کو مارا اور اس کا سر کاٹ کر دشمنوں کی طرف پھینک دیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوفی تھیں رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو